السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه علیه وعلی آله وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیه وسترنا بسنته الیوم الدین وبعد گشتہ دو درسوں سے سنت کے تعلق سے مادی گفتگو ہو رہی ہے گشتہ سے پیبستہ درس میں سنت کی تعریف کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور گشتہ درس میں سنت کی اہمیت اور شریعت میں اس کا مقام و مرتبہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ جس طریقے سے قرآن وہی ہے حدیث اور سنت بھی وہی ہے جیسے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن حدیث بھی نازل ہوئی ہے جس طریقے سے قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا ہے حدیثوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے جس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے ویسے ہی حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے جیسے قرآن حجت ہے ویسے حدیث بھی حجت ہے سنت بھی حجرت ہے یہ تمام باتیں گشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں آج کے درس میں سنت کا قرآن کے ساتھ کیا ربط ہے کیا تعلق ہے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جسے مصنف نے بیان کیا ہے گشتہ دور دس یہ تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج جو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے سنت کے اقسام بیان کی ہیں قرآن کے ساتھ اس کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اقتصار کے ساتھ بیان کیا ہے ہم اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ تاکہ پوری بات واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے تفصیل کے ساتھ اس کو ہم بیان کرنے کوشش کریں گے مسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصن تو فصر القرآن و تبعین ہو وہ تد العلیہ وہ تو عبرعن ہو فرماتے ہیں کہ سنت قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن کے معنی کو بیان کرتی ہے اور قرآن پر دلالت کرتی ہے اور اس کی تعبیر کرتی ہے کس کی قرآن کی تعبیر کرتی ہے اس کے معنی کو اس کے مفہوم کو یہاں پر کیا مراد ہے وہ تمام چیزیں سنت بیان کرتی ہے تو اس جملے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے ساتھ سنت کا ربط اور تعلق کیا ہے اور سنت کے قرآن کے ساتھ کیا احوال ہیں کیا اقسام ہیں ان کو بڑے اختصار کے ساتھ مصنف نے یہاں پیش کیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کی سنت کے ساتھ بہت ساری قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ قرآن کے موافق اور اس کی تائید میں ہو یعنی جو باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں وہی باتیں ہمارے نبی نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر بیان کر دی ہیں قرآن کے موافق ہو قرآن کی تاکید میں ہو یا اس کی تائید میں ہو یہ پہلی قسم ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہمارے نبی نے بھی حدیث کے اندر بیان کیا جیسے مثال کے طور پر ایمان کے ارکان اسلام کے ارکان جنت اور جہنم کا ذکر اللہ کے نام و صفات کا ذکر اس طریقے حسن اخلاق اور بہت ساری چیزیں یعنی بے شمار اس کی مثالیں ملیں گی کہ جو قرآن میں ہے ہمارے نبی نے حدیث کے درس کو بیان کر دیا ہے اس کی موافقت کی ہے اور اس کی تاکید اور اس کی تائید میں ہمارے نبی نے حدیثوں کے درس کو بیان کر دیا ہے یہ پہلی قسم ہے جو مصنف نہا نہیں بیان کیا ہے لیکن علما نے اور اس طریقے سے محدثین نے اس قسم کو بیان کیا کہ قرآن کے ساتھ جو سنت کا تعلق ہے اس میں سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ جو قرآن میں ہو وہ حدیث کے اندر بھی ہو اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو جن چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ان چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا یہ پہلی قسم ہوگی دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو قرآن میں کوئی آیت ہے اس آیت سے کیا مراد ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو حدیث میں اس معنی کی وضاحت کی گئی ہو قرآن کی تفسیر ہو وہ جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے مثالیں دی گئی ہیں یا مثالیں گزرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کرشاد ہے کہ لیلہ جین احسن الحسن و زیادہ کہ جن جی لوگوں نے اچھا کام کیا ان کے لیے جنت ہے اور مزید بھی ہے اور زیادہ بھی ہے یہاں پر زیادہ سے کیا مراد ہے قرآن میں نہیں کہیں بیان کیا گیا ہمارے بھی نے بیان کیا کہ یہاں زیادہ سے مراد جنت میں اللہ رب العالمین کی رویت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جنت میں اللہ کا دیدار ہے لل احسن الحسنہ جنہوں نے اچھا کام کیا جو توحید پر ڈٹے رہے استقامت کا مظاہرہ کیا اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے شرک نہیں کیا بدعت و خرافات نہیں کیا نبی کے راستے صلب صالحین اور صحابہ کے راستے پر گامزن رہے ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے الحسنہ الحسنہ کہتے ہیں اچھی چیز کو جنت سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے اسی اللہ رب العام نے کیا فرمایا وہ کل ود اللّہ اللہ رب العالمین نے ہر صحابی کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے سورہ حدید میں اللہ رب العالمین نے صحاب کرام کا ذکر کیا کہا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کیا یا جو انصار ہیں کل اللہ الحسنہ اللہ نے ہر ایک کے لیے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے الحسنا سے کیا مراد ہے یہاں پر صحابہ فرماتے مفسرین کہ یہاں جنت مراد ہے تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ الہوسنا سے مراد جنت ہے زیادہ سے کیا مراد ہے جنت میں اللہ کا دیدار مراد ہے یہ ہمارے نبی نے وضاحت فرمایا قرآن نے نہیں کہیں کہا گیا یہ حدیث میں ہمارے نبی نے بیان فرمایا تو یہ قرآن کی تفسیر ہو گئی قرآن کے معنی کو بیان کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایش اللہ رمادہ ولّہ ما شاہ نافیہ مزید کہ وہ جنت میں جو چاہیں گے وہ چیز ان کو ملے گی اور زیادہ بھی ان کو ملے گی وہ لدئینہ مزید ہمارے پاس اور تو زیادہ نعمتیں ہیں وہ زیادہ نعمتیں کیا ہیں اللہ تعالی کا دیدار کیونکہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ رب الامین کا دیدار ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے پوچھے گا جنتیوں سے کہ اور کسی چیز کی کمی ہے تو کہیں گے کہ کیا کسی چیز کی کمی نہیں اللہ رب العامن تو نے ہمارے چہرے کو تورا تازہ کیا جہنم سے بچایا جنت میں داخل کیا اور ہم کو کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے اللہ رب العامن کا دیدار تو والدینہ مزید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ مزید نعمتیں انہیں طا کرے گا اور وہ اللہ ابراہین کا دیدار ہوگا اس کی رویت ہوگی یہ کہاں سے بات معلوم ہوئی حدیث سے تو اس حدیث سے قرآن کی اس معنی کی یا عیشائیت کی تفسیر ہو گئی کہ یہاں پر مزید اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے ایسے اللّہ ابراہن نے فرمایا کہ آمنو ولم الامن وهم کی الامن وہم اللہ کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملت نہیں کیا اولائک الحم العم ایسے لوگوں کے لیے امن ہے وہ محتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں عقیقی ایمان میں یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا اب یہاں ظلم سے کیا مراد ہے جب کریمہ نازل ہوئی تو صابق کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو انسان ہے انسان ظلم ہو جاتا ہے اپنے اوپر ہو جاتا ہے دوسروں پر ہو جاتا ہے بچوں پر ہو جاتا ہے بیوی پر ہو جاتا ہے ماتاحت کے لوگوں پر ہو جاتا ہے انسان سے ظلم ہو جاتا ہے صحابے کرام نے ظلم کا وہ معنی سمجھا جو یہاں پر مراد نہیں تھا تمہارے بی نے کیا فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یعنی ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے کیا تم نے لکمان کی وصیت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمایا تھا بنیا اللہ تو شریک بلّہ ان نشر عظیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے حسلان نے اپنے بیٹے کی نصیحت شرک سے دور رہنے سے کی شرک مت کرنا یہاں سے شروعات کیا نماز کا ذکر بعد میں ہے اور چیزوں کا ذکر بعد میں کیا سب سے پہلے شرک سے دور رہنے کی وصیت کی کاش ہم لوگ بھی اپنے اولاد کو وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھتے کیونکہ نماز بھلائی کا حکم دینا منکر سے روکنا یا دیگر چیزیں اسی وقت فائدے مند ہوگی جب انسان اپنے آپ کو شک سے دور رکھے گا اگر وہ شک بھی کرتا نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے ظلم نہیں کرتا مان لیجئے بندوں پر یا لوگوں پر یا اپنے اوپر یا اس طریقے سے اور کسی پر اور بھلائی کا حکم دیتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ساری نیکیاں کرتا لیکن ایک نیکی اس کے پاس نہیں ہے وہ توحید خالص کی نیکی صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی نیکی یہ نہیں ہے تو ان تمام نیکیوں کا اللہ تعالی کے کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا وصیت کی یا بنائی اللہ تشرق بلّ شرک اللہ ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم شرک ہے اس ظلم کو اللہ نہیں معاف کرے گا یہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ شرک اللہ تعالیٰ کے یہاں مفرت نہیں ہوگی تو شرک بدعت خرافات ان تمام چیزوں سے بھی اپنے بچوں کو دور رہنے کی تلقین اور ہم سب کو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ بنیادی چیز ہے میرے بھائی اگر یہ چیز نہیں ہے باقی چیزیں ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ شرک ہے کیسے معلوم ہوا نبی کی حدیث سے معلوم ہوا اسے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور شرک ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ایمان لائے ولم اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا کیا اس کا مفہوم مخالف نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس ایمان بھی ہو اور شرک بھی ہو تبھی اللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا اگر دونوں کا اکٹھا ہونا ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بیان کرتا اسے معلوم ہوا کہ ایمان اور شرک اکٹھا ہو سکتے ہیں اگرچہ وہ ایمان صحیح نہیں ہوگا وہ ایمان غلط ہوگا یا نقص اور کمی ہوگی صحیح ایمان نہیں ہوگا لیکن پھر بھی دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں اس لیے آج ہمارے معاشرے میں ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے جنت جہنم پر ایمان ہے تمام چیزوں پر ایمان ہے مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اس لیے شرک سے ایمان کو پاک رکھنا ضروری ہے جب شرک سے ایمان کو پاک رکھیں گے تبھی ایمان کا فائدہ ہوگا تب امن ہوگا تب انسان کی حفاظت ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے حفاظ کرے گا اس کو شرک سے محفوظ رکھے گا اور اس طریقے سے اور دیگر گندگیوں سے اور گناہوں سے اور جھوٹے مقدمات سے اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا دنیا کے اندر سکون ہوگا گھر کے اندر اطمینان ہوگا گھر کے اندر سکون بہت بڑی نعمت ہے یہ سکون انسان کو مال و دولت سے نہیں ملتی ہے. کتنے لوگ بہت مال و دولت والے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے سکون توحید کے اندر ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے سکون شرک نہ کرنے میں ہے سکون نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ہے بدعات اور خرافات میں سکون نہیں انسان کے لیے اچھے اخلاق میں سکون ہے نماز کے اندر سکون ہے انسان کے لیے اللہ اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر اللہ کے دین میں سکون ہے انسان کے لیے جتنا زیادہ دیندار ہوگا جتنا زیادہ توحید اور متب سنت ہوگا اتنا زیادہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا مال و دولت سے منصب سے سکون نہیں ملتا بہت سارے مال و دولت والے پریشان ہیں ان کے پاس سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں ہے گھر میں جھگڑے بیٹوں کے ساتھ جھگڑا بیوی کے ساتھ جھگڑا پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی خاندان والوں کے ساتھ اختلاف اور جھگڑا بہت سارے جھگڑے ہیں ہمیشہ ٹینشن میں ان کی زندگی گزرتی دوا کھا کے سوتے ہیں سونے کی گولی کھا کے سوتے ہیں تب جا کر نیند آتی اتنا زیادہ ٹینشن ان کے مال کی کمی نہیں ہے دولت کی کس چیز کمی ہے توہین سنت کی نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کمی ہے اس لیے ان کے یہاں سارے ٹینشن اور ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ٹینشن دون کرنا ہے اور اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے تو نبی کی شریعت پر دین پر توہین سنت پر قائم رہنا ہے تو ایمان کے ساتھ ظلم شرک ہو سکتا ہے آج مسلمان اس دھوکے میں ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے کر سکتا شرک سب سے پہلا شرک پیدا ہوا انسانیت کے اندر مسلمانوں ہی کے اندر تھا نور اسلام کی قوم مسلمان تھی دنیا میں توحید آئی پہلے شرک بعد میں آیا ہے یہ سب توحید والے تھے اسلام والے تھے دین والے تھے سب کا دین ایک تھا اللہ رب ابراہمین نے دنیا میں ایک ہی دین بھیجا ہے ہر نبی کا دین الگ نہیں تھا شریعت الگ تھی دین ایک تھا توحید سب کے پاس تھی حضرت آدم علیہ السلام توحید لے کر کے آئے دنیا کے اندر سب سے پہلا شرک نورسلام قوم پیدا ہوا وہ مسلمان لوگ تھے غیر مسلم نہیں تھے وہ لوگ بعد میں مسلمان غیر مسلم کی تمیز ہوئی شرک کے بعد پہلے دنیا کے اندر صرف مسلمان تھے کار اناسک واحدہ۔ اللہ کے لوگ ایک ہی امت تھے کافروں کی امت نہیں تھی صرف مسلمان کی امت تھی مسلمان صرف تھے بس دنیا کے اندر نوریہ السلام کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا اللہ نور نولام کو بھیجا انہوں نے توحید کی دعوت دیا شرک سے لوگوں کو بنا کیا بہت کم لوگ ایمان لائے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو پانی میں ڈبو دیا جو بچے پھر مسلمان بچے وہ بچے کوئی مشرک نہیں بچا حستے مول سلام نے دعا کی تھی ربلاد بلاف نہ رب اس لئے زمین پر کسی کافر کے گھر نہ چھوڑنا اگر کافر رہیں گے پھر دوبارہ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی لہذا کافر کا گھر نہ چھوڑنا سب کو برباد کر دینا سب کو ڈبو دینا اللہ رب العلام کی دعا سنی قبول کی اور سارے کافروں کو ڈبو دیا گیا تھا کوئی غیر مسلم نہیں بچاتا سارے مسلمان بچے تھے اب ایک بار پھر دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو گیا دنیا سے شرک ختم ہو گیا پھر ایک بار پھر جب دوبارہ شرک پیدا ہوا انہی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا جب جب شرک پیدا ہوا اللہ رب العلام لوگوں کو دنیا کے اندر ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا رہا آخر مہمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ کے اندر مکہ والوں کا دین بھی توحید والا دین تھا مکہ کی طرف اللہ نے نبی بھیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں مکہ کے اندر تھے ملک شام میں بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف بھی بھیجے گئے تھے توحید پر تھے لوگ سارے کے سارے مسلمان تھے سب واحد تھے کہاں سے شرک پیدا ہوا مکہ کے اندر بعد میں شیر پیدا ہوا ایک آدمی ہے امر بلوال خزائی سیرت مسکانبی کی حدیث میں اس کا ذکر آتا کہ وہ گیا شام میں دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں بہت اچھا لگا وہ ایک بت لے آیا لا کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا اب وہی سے شرک کی شروعات ہوئی مکہ والوں کے اندر مکہ والے پہلے مشرک نہیں تھے پہلے مکہ والے موحد تھے مسلمان تھے اللہ کے دین کو ماننے والے تھے نبیوں پر ایمان لانے والے تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا بھی مجسمہ منا کرے کر رکھا تھا وہ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں حضرت اسماعیل کا مجسمہ تھا اور حضرت موسا علیہ السلام حسط عیسیٰ علیہ السلام مریم ان سب کے مجسمے اور تصویریں بنا کر کے رو رکھے ہوئے تھے وہ حج بھی کرتے تھے مکہ کے رو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے بھائی ہاں؟ حج کرتے تھے دباؤ کرتے تھے قربانی کرتے تھے عمرہ کرتے تھے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بقایا چیزیں ان کے اندر رہ گئی تھی تو شرک جب پیدا ہوا جب بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا اس غلط فہمی میں ہمارا رہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے اگر ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا کسی اور کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اللہ کا سجا کرنا قبروں کا طواف کرنا قبروں پر مرغے چڑھانا بکرے چڑھانا اللہ کے رکو کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہے ساری چیزیں گھر اللہ سے مانگنا ان کی دہائی دینا ان سے سوال کرنا مانگنا یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ شرک ہیں یہ چیزیں آج مسلمانوں کے اندر ہوتی ہیں لہٰذا یہ ہم غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بب مسلمان ہیں اللہ پر ایمان نبی پر ایمان آخرت پر ایمان قبر کی نعمتوں پر ایمان قبر میں ہونے والے عذاب پر ایمان پرسراد پر ایمان جنت اور جہنم پر ایمان قرآن کے ایک ایک حرب پر ایمان نبی کی پر ایمان نبی کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہمارے پاس ایمان بہت کچھ ہے یہ سارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اس لیے شرک سے پاک رکھنا ایمان کو اگر ایمان کے ساتھ شرک یا اور شرک کا اس کے ساتھ خلط ملت ہو گیا تو اس ایمان کا اللہ تعالیٰ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والوں کو باقی دیگر گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ولم اللہ جو ایمان لائے اور پر ایمان کو ظلم سے پاک رکھا ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے قبر میں امان ہوگا ثابت قدمی اللہ ان کو عطا فرمائے گا ان کے کے سوالوں کا جواب دے دیں گے قبر کے اندر عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو حفاظ فرمائے گا قبر کے فطروں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا جنت کی کھڑکیاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دے گا جو توحید خالص پر ہوں گے وہ سب اللہ قول ثابت فی الحیاتی دنیا و فی الآخرا اللہ الامن اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے ثابت رکھتا ہے ان کو دین پر توحید پر اور سنت پر دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی آخرت کی شروعات مرنے کے بعد ہو جاتی ہے قبر سے ہو جاتی ہے تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے جو تو انسان توحید خالص پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جہنم سے اور اس سے میدان محشر میں سختیوں سے پریشانیوں سے تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے امن یہ مطلق اللہ رب بیان فرمایا نہیں کہا کہ ایک دنیا ہی میں امن یا آخرت کے اندر امن ہر جگہ امن کے لیے امن ہوگا تو کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھا ان کے لیے امن خوشخبری اللہ رب العالمین شاہد کے اندر سنائی تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن کی تبصیر کرتی ہے سنت اور حدیث قرآن میں اس لفظ سے کیا مراد ہے کیا مانا مراد لیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ حدیث اس کی توضیح کرتی حدیث کا معنی بیان کرتی اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ رب ال نے فرمایا تم فی الدے فلح صحیح نہ فروح اللہ فرماتا ہے کہ جب تم سفر کرو اور تو تمہیں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قصر کے ساتھ پڑھو اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ جو کفر والے ہیں کفار ہیں وہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے یعنی اگر تمہیں خوف ہے تمہیں ڈر ہے اپنی جان کا تب تم نماز کو قصر کر لو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسے کیا معلوم پڑتا ہے اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ اگر سفر کے دوران خوف ہوگا انسان کی جان کا تب اس کے لیے قصر ہے یہی بات سے میں آتی ہے نا لیکن کیا یہاں پر یہی مراد ہے نہیں یہاں پر یہ نہیں مراد ہے یہاں پر یہ مراد ہے کہ مسافر کے لیے قصر یہ نبی کی سنت ہے وہ قصر نماز کر کے پڑھے گا چاہے خوف ہو چاہے خوف نہ ہو اللہ کے سر کے زمانے ہمیشہ خوف تھا اس لیے اللہ رب العامن نے بات بیان کی ہے کیونکہ ہمیشہ دشمن کا خوف رہتا تھا ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھیں تو اللہ رب العامن نے یہ بات بیان کر دی ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوف جان کا نہیں ہے امن و امان ہے تو اب ہم نماز قصر کر کے نہیں پڑھیں گے نہیں قصر کرنا پڑے گا یہ نبی کی سنت ہے نبی کا عمل ہے یہ پوری نماز نہیں پڑھیں گے قصر پڑھیں گے اللہ یہ کہ اگر آپ مقیم امام کے پیچھے ہیں تب آپ پوری نماز پڑھیں گے لیکن اگر آپ تریں تنہا پڑھ رہے ہیں یا خود آپ نماز پڑھا رہے ہیں امام ہیں تو آپ کو قصر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے آپ مکمل نماز نہیں پڑھ سکتے قصر کے ساتھ پڑھنا ہے یہ نبی کی سنت نبی کی تعلیم اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا سے بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی صدق تصدق تو صدق علیکم علیہ فقبل صدق یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے اس لیے اللہ رب الامن کے صدقے کو قبول کر لو اللہ اللہ نے تم پر صدقہ کر دیا کیا کہ کی خوف ہو نہ ہو تم نماز کو قصر کر کے پڑھو تو قرآن کا جو بظاہر معنی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کیا مراد ہے یہاں پر کہ سفر جو بھی کرے گا جس کو سفر کہا جائے گا وہ انسان نماز کو قصر کے ساتھ پڑھے گا یہ معنی کیسے ہم کو معلوم ہوا حدیث سے معلوم ہوا حدیث سے معنی معلوم حدیث نے یہ معنی ہم کو بتایا کہ یہاں پر اس قرآن کی آیت کی تفسیر یہ ہے اس کا معنی یہ ہے اگر سنت نہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کے دور میں ہم لوگ یہاں پر ہیں سعودی عرب کے اندر مکہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں سفر بھی جاتے ہیں تو ہمیں قصر ہی نہیں کرنا کوئی کہ اب تو ہم عمان الحمدللہ ہماری نہ جان کا خطرہ ہے نہ پیسے کا خطرہ کسی چیز کا خطرہ نہیں الحمدللہ. ایک دم امن و امان ہے سعودی عرب کے اندر ہے کہ نہیں بھائی کوئی غلط میں کہہ رہا ہوں ہاں؟ ہمارے ملکوں میں وہ امن و امان نہیں جو یہاں پر ہیں الحمدللہ یہ توحید کی برکت ہے سنت کی برکت ہے سلب سارئین کے منہج پر چلنے کی برکت ہے یہ کہ امن و امان ہے یہاں پر الحمدللہ یہی ملک ہے پہلے امن و امان نہیں تھا یہاں پر حج کرنے جاتے تھے لوگ قتل کر دیتے تھے جان لے لیتے تھے پیسے لوٹ لیتے تھے ہمارے ملکوں سے آتے تھے لوگ دیگر ملکوں سے کفن لے کر کے آتے تھے کہتے تھے اب واپسی ناممکن ہے یا مشکل ہے ہمارے لیے باقاعدہ ڈاکو ہوتے تھے راستوں میں مکہ مدینے کے راستے میں حاجیوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اللہ ابوالعالمی نے اس حکومت کے ذریعے سے پورے ملک کے اندر امرمان برتا کر دیا الحمدللہ کوئی کسی کی جان کا کوئی خطرہ نہیں آپ آرام سے جائیے حج کیجئے ابرا کیجئے صبر کیجئے لاکھوں ریال لے کر کے چلیے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں بلکہ ایسے ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں اللہ اکبر کی کس طریقے سے یہاں پر سفر کرنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک واقعہ سے پہلے آیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر کہ کوئی فیملی انڈین فیملی تھی وہ قسیم سے مدینہ سے قسیم سے ہوتے ہوئے ریاض کی طرف آ رہی تھی تو قسیم سے کچھ دور نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا گاڑی کو ایک جگہ کنارے لگا کر کے وہ وہیں پر آرام کرنے لگے کہ رات آرام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ گاڑی کے اندر سو گئے پولیس گزر رہی تھی وہاں سے دیکھا کہ ایک کی گاڑی یہاں پر ہے اور ایک فیملی اور شلیقے کے آرام کر رہی ہے وہ پولیس والی گاڑی یا پولیس والا پوری رات وہاں پر کھڑا رہا یا وہاں گاڑی لے کر کے اور جب وہ لوگ وہاں سے نکلے اس کے بعد پولیس وہاں سے گیا ان کی جانکی اور عزت کی حفاظت کے لیے ایسے بہت سارے واقعات یہاں پر ہوتے ہیں ایسے بہت سارے واقعات یہاں پر ہوتے ہیں الحمد بڑا و امان ہے ہر ایک کی جان کی حفاظت ہے اور اس کے مال کی حفاظت ہے اس کی عزت کی حفاظت ہے الحمدللہ للہ نے تذکرہ ایک بات اور ذکر کر دوں کہ ایک فلم آئی ہے کیا نام فلم کا گوٹ لائف ٹھیک ہے یہ جو گوٹ لائف ہے یہ پوری کی پوری اس داستان کا شروع کا حصہ ہے آخر کا نہیں ہے ٹھیک ہے جو گوٹ لائف ہے یہ, یہ کہانی سچی ہے یہ حفل باطن کا واقعہ حفل باطن معلوم ہے نا وہاں کا واقعہ یہ. یہ واقعہ سچا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا شروع کو بیان کیا لیکن آخر کا انہوں نے نہیں بیان کیا کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا سعودی رب کو بدنام کرنا بدنام کرنا مقصد تھا ان کا اس لیے شروع کو انہوں نے فلمایا لیکن اس کا جو آخری پارٹ ہے اس قصے کا اس کو انہوں نے نہیں فلمایا کیونکہ اس میں یہاں کی انسانیت مکمل طور پر پوری دنیا والوں کے سامنے واضح ہوتی تھی اس لیے اس کو انہوں نے نہیں سلبھایا اس واقعے کو نہیں بیان دیا شروع کا حصہ بیان کر دیا اور ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں تو اتنا بڑا ملک ہے ایک دو واقعہ اگر اس سے پیش آتا ہے تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے مملکتے سعودی عرب کو جو ہے پرتان کرنا اور اس سے ان کو برا بھلا کہنا کیا ہمارے لیے جائز ہوگا ہمارے ملکوں میں کتنے واقعات ہوتے ہیں گن نہیں سکتے آپ یہاں کے واقعات کو ایک دو اگر ایسا کوئی واقعہ جس کی کیا حیثیت ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن وہ فلم انہوں نے جھوٹی فلم بنائی یعنی شروع کا حصہ بنایا اور آخر کے حصے کو چھوڑ دیا آخر کا حصہ یہ ہے کہ جب وہ آدمی جیل میں جاتا ہے چونکہ اس کو اردو نہیں عربی نہیں آتی تھی جیل میں جانے کے بعد جب کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو مترجم اس کو دیا جاتا ہے اب اس نے اپنی پوری ساری بات بیان کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا اور میں آیا اور جو ہے مجھے کفیل لے کر کے کہا نا کہ اس کا کفیل نہیں تھا کفیل کوئی اور تھا اور یہ سن 1991 کی بات ہے سن 1991 کی بات ہے اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا لوگ پاس بوائل نہیں تھا فون نہیں تھا اور یہ جو آج کل جو سہولیات ہے ساری سہولیات نہیں تھی وہ آیا کسی کمپنی کے اندر کمپنی والے اس کو لینے کے لیے نہیں گئے بھول گئے یاد نہیں رہا یا کیا ہوا معلوم نہیں پڑا ان کو اب وہاں ایک سعودی کے ساتھ مل گیا وہ سعودی اپنے ساتھ لے آیا اپنے مضرے میں لے کر گیا پانچ سال تک اپنے مزرے میں رکھا اس نے اور اس کو تنخواہ نہیں دیا اس نے اور اس کو کھانا پینا دیتا تھا صرف بس اتنا صرف اور دونوں کی زبان لگتی اس کو زبان بھی نہیں آتی تھی تو اس طریقے سے پانچ سال تک وہاں پر کام کیا اس نے پانچ سال تک پان سال کام کرنے کے بعد اس نے کیا کیا بڑا پتھر لیا یا کوئی بڑی چیز لی اس نے اس کو مار دیا مارنے کے بعد اسے عمر گیا اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا روڈ پر آتا ہے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے روڈ تک پہنچتا ہے پولیس نے پکڑ لیا پکڑ کر کے اس کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا کیس چلا کیس میں جانے کے بعد اس کو ٹرانسلیٹر دیا گیا اس نے پوری داستان بتائی کہ ہمارے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہوا اخبارات کے اندر بھی آیا یہ اخبار اس وقت کے اخبارات کے اندر ساری باتیں چھپی ہوئی, ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوا گورنمنٹ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس کے مارس کی موت ہوئی ہے اس لیے ایک لاکھ تیس ہزار ریال اس کے اوپر جرمانہ متعین کیا گیا یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا تو ایک لاکھ تیس ہزار ریال وہ جرمانے کے طور پر دیدیت کے طور پر اب بیچارا اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا جب یہ فیصلہ آتا ہے اس کے بعد سعودی جو لوگ تھے یہاں کے انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہے ان لوگوں نے اس پیسے کو اکٹھا کرنا شروع کیا سن انیس سو اکیانوے کی بات میں بتا رہا ہم لوگوں کو ٹھیک ہے آج کی بات نہیں اس وقت ایک لاکھ تیس ہزار کی بڑی ویلو تھی اس کی بڑی اہمیت تھی بہت ٹائم لگ گیا پیسہ جمع کرنے پیسہ جمع ہوا جمع ہونے کے بعد اب یہ ہوا کہ بھائی پیسہ دیا جائے یا تو اس کو پھانسی یا قتل کر دیا جائے گا تو یہاں پر نظام یہ ہے کہ جس وقت کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی باقاعدہ جو مقدول ہے جس کو قتل کر دیا گیا اس کے ورثہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ دیت لیں گے یا آپ اسے یا آپ قتل چاہیں گے باقاعدہ سوال ہوتا ہے اس کے بعد اور آ کر کے جو قاضی ہوتا ہے وہ کر کے باقاعدہ پوری پورا کیس پڑ کر کے سناتا ہے اختصار کے ساتھ اور جو فیصلہ ہوتا ہے قاضی کا وہ فیصلہ آ کر کے سناتا ہے اور جو قاضی کا فیصلہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے قاضی کے فیصلے پر باقاعدہ بادشاہ کی مہر ہوتی ہے شائن ہوتی ہے اس کے بعد کسی کو پھانسی یا قتل کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جج, جج نے فیصلہ کر دیا خلاص ایسا نہیں ہوتا ہے جج فیصلہ ہوتا ہے پھر اور تقریباً دس بارہ جج اور بیٹھتے ہیں وہ بھی اس مسئلے پر غور کرتے ہیں وہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر حکومت کے پاس بھیجتے ہیں جب اس پر جو یہاں کے حکمرہ ہوتے ہیں جب ان کی مہر لگتی سائن ہوتی اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا اس کے بعد پھر ان کو اختیار دیا جاتا ہے جو اس کے ورثہ ہوتے ہیں کیا معاف کرتے ہیں جیت لیتے ہیں یا قتل چاہیے آپ کو وہ آنے کے بعد اس کے بچوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ایک لاکھ تیس ہزار وہ راضی ہو گیا کہ چلو بھائی ہم کو پیسہ دے دو پیسہ دیا لوگوں نے بچے کو پیسہ لینے کے بعد اس نے کیا, کیا؟ پورا پیسہ اس کو واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے آپ پر ظلم کیا ہے میرے باپ کو آپ معاف کر دیجئے اور یہ پورا پیسہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ اصل کہانی ہے اس نے پورے پیسے اس کو واپس کیے اس شخص کو کہ ہمارے باپ نے آپ پر پانچ سال تک ظلم کیا لہٰذا اور آپ کو تنخواہ نہیں دی پورا پیسہ میں آپ کو دیتا پورا پیسہ اس نے واپس کر دیا وہاں اور اس نے پورا پیسہ لیا پانچ سال نے اگر زندگی بھر کام کرتا بھی شاید ایک لاکھ تیز ہزار نہیں جمع کر پاتا وہ لیکن ایک لاکھ تیز ہزار اسے مل گیا جی بہت متاثر ہوا اس سے وہ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پر نوعیت کا اس طرح کے بہت سارے واقعات انسانیت کے یہاں پر ہوتے رہتے ہیں باقاعدہ سعودی پیسے اکٹھا کرتے ہیں یا اس طریقے سے اگر کوئی پریشان ہے اس کی مدد کرتے ہیں کتنے سارے واقعات ہیں ایک دو واقعات میں سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے تو یہ جو فلوایا گیا ہے گوٹ لائف یا جو نام اس کا رکھا گیا یہ صرف اور صرف سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے بس پوری سچائی نہیں اس کے اندر پورا واقعہ نہیں بیان کیا شروع کو بیان کیا آخر میں جو ہوا اس کو نہیں بیان کیا کیونکہ اگر وہ بیان کر دیتا سعودی عرب کی بدنامی نہیں ہوتی سعودی عرب کا مقام پر جاتا ہے انسانیت اور ہلاک ان کا اور لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا معاملہ چیز وادے ہوتی اس لیے انہوں نے پورا واقعہ نہیں بیان کیا تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ یہ بات کہاں سے آئی امن و امان سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جان کا خوف ہے خطرہ ہے تب نماز قصر کرو یہ مراد یہاں پر نہیں ہے شریعت نے بیان کی حدیث نے سنت نے کہ چاہے امن امان ہو یا نہ ہو ہر صورت میں انسان نماز پسر کرے گا قصر کے ساتھ پڑھے گا امن امان ہے تو بھی قصر کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے اللہ کا عطیہ ہے اللہ نے دیا لہذا اس کو تم قبول کرو اور نماز کو قصر کے ساتھ پڑھا کرو تو الحمدللہ آج امن امان ہے لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں نماز قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے نبی کا حکم یہی ہے تو یہاں پر جو دوسری قسم ہے قرآن کی تفسیر کہ کوئی آیت ہے اس سے کیا مراد ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے کیا مانا اس کا یہ آپ کو کہاں ملے گا نبی کی شدتوں کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی ٹھیک ہے یہ دوسری قسم ہوگی تیسری قسم کیا ہے تیسری قسم یہ ہے کہ قرآن میں کوئی حکم ہے اور وہ مجمل ہے یعنی تفصیل نہیں بیان کی گئی اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کیا گیا تو وہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل آپ کو کہاں ملے گی حدیث کے اندر ملے گی مثال کے طور پر نماز اللہ نے کہا قرآن میں نماز پڑھو قائم کتنی نمازیں ہیں نمازوں کی تعداد کتنی ہے کتنی رکعات ہوگی ایک نماز کے اندر کتنی بار رکو کرنا ہے کتنی بار سجدے کرنا ہے نماز کی شروعات کیسے ہوگی نماز کیسے ختم کریں گے نماز میں کیا کیا آپ کو پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو قرآن قریب میں کہیں نہیں ملے گا اللہ نے کاف نماز پڑھیے لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے کتنی نماز ہے پانچ نماز یا دس نماز یہ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر کب کب پڑھنا ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے کیسے پڑھنا ہے کیسے شروع کرنا ہے کیسے ختم کرنا ہے کیا کیا پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا رکو میں کیا پڑھیں گے تشہد کرنا ہے کہ نہیں کرنا تشہد میں کیا پڑھیں گے سجدے میں کیا پڑھیں گے آپ ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا تو جو مجمل یعنی ڈیٹیل نہیں بیان اللہ رب حکم دے دیا نماز پڑھنا نبی نے تفصیل بیان کر زکوٰۃ دینا ہے قرآن میں نا دینے کا نماز اور زکوۃ کو اللہ البرامین نے بیاسی مقامات پر ایک ساتھ بیان کیا ہے نماز اور زکوٰۃ کو لیکن زکوٰۃ کتنے میں نکالنا ہے کیا نصاب ہے یہ سب ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا کتنا سونا ہوگا تب زکوٰوٰۃ نکالیں گے کتنا ریو گلہ ہوگا تب زکوٰۃ نکالیں گے کتنا جانور ہوگا تب زکوۃ نکالیں گے کتنا پیسہ ہوگا تب زکوٰۃ نکالیں, نکالیں گے ان سب چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں نہیں ہے ذکر قرآن کریم کہاں پر ذکر ہے سنت میں تو سنت نے اس معنی کو بیان کیا مجمل تھا اللہ رب العالمین اختصار کے ساتھ حکم دے دیا, دیا نماز پڑھو زکوٰۃ دو حج کرو کیسے حج کرنا ہے بھائی عرفات کب جائیں گے مصطلفہ کب جائیں گے کنکڑی کب ماریں گے طواف کتنی بار کرنا ہے سات بار یا ایک بار کرنا سات بار کا ذکر نہیں پرانے کریم ہے طواف کا ذکر ہے لیکن کتنی بار کرنا اس کا ذکر نہیں ہے صفا مروا کی صحیح کتنی بار کرنا ہے ایک بار کر لیا کافی ہے سات بار کرنا ہے اس کا ذکر نہیں قرآن کریم میں ہے صحیح کا ذکر لیکن قرآن کتنی بار کرنا ہے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے بال کیسے مڑانا ہے آپ کو یا طریقے سے عرفات کب جائیں گے کنکڑی کتنی مارنی ہے کب مارنی ہے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے طوافِ ویدا وغیرہ ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا ایسی عبرے کا مسئلہ ہے تو یہ قسم یہ ہے سنت کی قرآن کے ساتھ میں کہ قرآن میں اللہ رب مجمل حکم بیان کیا ہے اب اس کی ڈی ڈی ڈی اور اس کی تفصیل قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملے گی کہاں ملے گی حدیثوں کے اندر اس کی تفصیل آپ کو ملے گی یہ تین قسمیں ہوگی چھ قسمیں ہیں تین قسمیں ان شاء اللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہ اللہ ابراہین ہمیں سنتوں پر قائم اور دائم رکھے سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے کیونکہ سنت قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی زیادہ ضرورت ہے سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ بال مشہور ان کا فرما رہی ہے امام احمد بنبل بھی فرماتے ہیں کیونکہ تفصیل اور ڈیٹیل آپ کو حدیثوں کے اندر مل جائے گی قرآن میں ڈیٹیل نہیں ملے گا آپ کو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے زیادہ ضرورت ہے قرآن زیادہ محتاج ہے سنت اور حدیث کا سمجھنے کے لیے سنت اتنی محتاج نہیں ہے کیونکہ سنت کے اندر ڈیٹیل اور تفصیل ہے قرآن میں تفصیل نہیں ہے تو سنت بہت اونچا مقام رکھتی ہے سنت کے انکار نبوت کے انکار کرنا ہے اگر کوئی سنت کو نہ مانے نبی کی حدیث کو وہ نبی کی نبوت کے انکار کر دیتا ہے اللہ نے ہر نبی کو جو ہے کتاب نہیں دی تھی کہ ہر نبی کو کتاب دی اور اللہ رب العمی نے کچھ نبیوں کو اللہ نے کتاب دی تھی اکثر نبیوں کو کتاب نہیں دی گئی تھی ان کی سنتوں پر لوگ عمل کرتے تھے اللہ رب ہمارے بھی کو قرآن بھی دیا کتاب بھی دی اور سنت بھی دی لہٰذا دونوں پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے جیسے قرآن پر عمل ضروری ہے اسے سنت اور عدیذ پر بھی عمل انسان کے لیے ضروری تو اللہ رب العامین ہم سب لوگوں کو سنت پر قائم رکھے اور سنت کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین رب العالمین جزاک اللہ خیر وہ صربینہ محمد والا علیہ و ساغش